لکھتا احل دی رابطہ دی خبر دیکھ مدا کیت اللہ لگی تاب سورسر نہ کل سے حد سوء نعم بر إسرائيل والا حرج ذاكي مقصد اندقى شامر راغ لئي دماغا دي, دي. دي, دي دهاغي مخالفت متعيني مخالف بي دهاغي منا دا دهاغي منا دا دهاغي إسرائيليات دكار قول دا سين دي مخالف دا الله لكتاب السنة الروسون دماغا دي نه مخالفت معلومي نه موافقت معلومي رفعي كدا حكم دي لا بے مین تصدیق کرنے میں تصدیق مخالفت معلوم نہیں بازا کی مخالفت معافقت معلوم نہیں ہوئی موافقت معلوم ہے کہ مر جناز حالت خبر پہ جواب قبر کی محسوس نہ قبر کی سوال جواب آئی انکار کے اللہ عالم وقت کے لوا ہے نا سرا تو سراب کا خبارہ سوال جواب کا خبردار چاہیے خبر کہیں کال ہاتھ کل حاضر جناد دا مڑے خبر کہی فخال نبی اللہ عالم اللہ فدیبان پھی پھیگی تقزی پورا امان دا دا او تنسیس بیت تقزیب یا تنصیب بنکان بات نہوائد کی راشی وی. و انکان حقن خبر رشتے ہوئی تقزیب بیان دوسرا دخار حقن دی دی حقن حق حقن جو رب تو کابو تھا جس الله خدا سے خبر او عبی اللہ اللہ علیہ وسلم. دا دا کی فقت اور مخالفت میں کتاب زیدھو کاتب دعاہدے امر کمات نبی السلام ہدا یہودی جب دافر تعلیم فریم د جنات باری. تو لسان دیہ پت عالم تو رہو کتاب داغے لسان اور داغی ترخد نمای زخلا بداغی لسان داغی دفاعت نبیر السلام کتاب اغتر خد کتاب اور حدود لسان وقال انی والے اداول کاو. اور کافر دے فا کافر فا کاتب یہود شکر دے کر بات کا مشیرے تو ما شروع ما زبرا لان دیہ کتابت اکتب رہو نہ دا اذا سلامت ت کن تو ختنے کا کلچ خطرارے